امن دن ہیں یوم کی جمع مادو داتن گنے چنے گنتی کے دن ہیں ایک مہینہ ہے گنتی کا انتیس دن یا تیس دن فمن کان منکم سو جو کوئی آدمی ایامم مادو کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ گنے چنے دن وہ اور ایک ترجمہ بعض مفسرین نے یہاں پر کیا ہے کہ وہ چار دن ہیں پانچ دن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں دن گنے چنے آگے بات کرتے ہیں فمن کا نمن سو جو کوئی بھی آدمی تم میں سے مریض مریض ہے اولا سفر ان یا وہ سفر پہ ہے فاعدت وہ گنتی کو پورا کرے گا من ام انخر دوسرے دنوں میں آگے بعد کے جو دن آ رہے ہیں اس کے ذریعے اس گنتی کو پورا کرے یعنی وہ چار روزے یا پانچ روزے جو ہیں اس گنتی کے بعد میں رکھے یا یہ ہے کہ اس انسان کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ آدمی بالکل ان روزوں کو نہ رکھے یہ بھی آگے بات آتی ہے وہ اللہ یوتی نہ اور وہ لوگ جو روزہ جو, جو روزہ اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں فدیا انہیں چاہیے کہ فدیا دے دیں تام و مسکین ایک مسکین کو کھانا کلانا پمن تتوا اور جو مزید نیکی کا کام کرے یعنی روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے فہوا خیر اللہ ہو تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے مانتسوم اور اگر تم روزے رکھو خیر اللہ کم تو تمہارے لیے خیر اللہ کم زیادہ اچھی بات ہے ان کن تم اگر تمہیں علم ہے